اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر انتیساں اے بڑی اہم حدیث اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفکر سے فرمائے چلو ہاں حضرت معاذ نے جبل حضرت بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اتنا سن لے کہ زندگی بھر میری تمنا تھی کہ اللہ رسول ملتے تو تنہائی میں آپ سے کچھ سوال کرتا بیٹے یہ یہاں نہیں ملے گا ہماری دوسری کتابوں کا لیا ہوا شانے و نزول حدیث کا شانود نزول نہیں اور وہاں دبن جبل کہتے ہیں میری دلی خواہش جب سے مسلمان ہوا تھا کہ اللہ کوئی ایک ایسا موقع آتا کر کہ بس میں رہوں اور نبی زمین پر اور اوپر بس تنہا کوئی تیسرا نہ ہو ہمارے ساتھ کہتے ہیں نہیں موقع ملتا تھا جنگ تبوک کے واپسی پر جنگ تبوک کی واپسی پر ہم لوگ جب آ رہے تھے تو ایک جگہ گرمی کا موسم تھا پڑاؤ ڈال دیا گیا کہ گرمی بڑی زیادہ تھی تھوڑا سا لیٹ کے آرام کر لو تھکے ہیں ذرا دھوپ کی شدت کم ہو جائے پھر اس کے بعد چلیں گے کہتے ہیں ایک جگہ کوئی سایہ تو تھا نہیں نہ کھیما لگایا گیا تھا ہر آدمی جدہ دویا جہاں سایہ پایا ایک آدمی دو آدمی پورے میدان میں پہاڑوں کے اندر بکھر گئے ایک جگہ قریب میں لیا سایہ ملا زمین ہموار کر کے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو لیتا دیا اور کچھ دور پر مجھے جگہ ملی سب لوگ سو گئے آرام کر رہے تھے اور اللہ کا رسول بھی لیٹ گئے تھے میں نے دیکھا آج آج تک کبھی ایسا موقع نہیں ملا تھا کہ تنہائی میں ہو آج موقع ملا ہے آج پوچھ لو لیکن سوچتا کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں ذرا بےعدبی ہوگی پھر پھر دل میں آیا کی سوت رہے ہیں بےد بھی ہوگی لیکن شاید نے دن کے انتظار کے بعد یہ موقع ملا شاید اب دوبارہ چانس نہ ملے کہتے کیا اور گیا اور اللہ رسول السلام علیکم دھیرے سے کیا اللہ کے کو والدہ دے گئے کہتے ہیں پھر میں نے جو سوچ رکھا تھا کہ اللہ کے رسول تنہائی میں ملے تو پوچھیں گے تو میں نے سوال کیا اخبرنی یا یا رسول اللہ اخبرنی بعملی يدخلونی الجنت و يبعدونی من نار الله اکبر اتنے دل سے پلال پوچھنے کا بنا ہے کہ تنہائی میں پوچھا کیا یا رسول او عمل بتا اے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دعا کرو یہی فکر یہی ہمارے اندر پیدا ہو جائے ها آپ نے فرمایا لقد سال تان امر ادیم تم نے سوال تو بہت بڑا کیا ارے بھائی جنت ایسا عمل جو جنت میں داخل کر دو جہنم سے بٹھا دو کوئی معمولی سوال تو نہیں ہے لقت سال تعمیر ادیم بہت بڑا سوال کیا تو لیکن سن لے وہ تعالی علیہ لیکن اوپر والا اللہ جس پر آسان بنانا چاہے تو کتنا بھی مشکل ہے اللہ کے لیے معمولی سی چیز ہے کہ وہ مشکل چیز بھی کسی بندے کے لیے بالکل آسان بنا دے سنو اب سنتے جائیں ہم ترجمہ کرتے ہیں تابد اللہ والا تو شرک بھی شایع. ترجمہ تو معلوم ہے نا وہ شرک سے بچنا شرک سے بچنا تو کی مسلح نماز پڑھنا کی قائم کرنا ہاں کل ہو گئی ہے نماز قائم کرنا و تی سکا زکات دینا و تصو رمدان رمضان کو رے دے رکھنا و تجلتا حج بہت اللہ ہو گئی بات پھر آپ نے فرمایا اللہ عد الوکا اللہ ابو آبل اچھا یہ جنت میں لے جانے والے اعمال تو بتا دیا پانچ لیکن بتاؤ کیا میں ابواب الخير ابواب جمع ہے باپ کی باب کہتے ہیں گیٹ اور دروازہ تو کیا خیر نیکیوں کے نیکی یا نہیں بلکہ کیا نیکیوں کے دروازے بتائے اللہ اکبر نیکیوں کے دروازے ایک ہے نیکی ایک ہے نیکی کا دروادہ یعنی گھر گھس گئے تو نیکیوں کا گڈام اور مستعودہ ہے نیکیا ہی نیکیاں کیا نیکیوں کا دروازہ بتائیں میں نے کہا بھلا یا رسول اللہ آرمایا خوب نفلی روزے رکھتے کرنا رکھنا چونکہ روزہ اباب الخیر ہیں اور ایک بہت بڑی نعمت کیا ہے جہنم سے اداب قبر سے اور دنیا میں برائی سے بچنے کا کیا ہے ڈھال ہے نمبر دو و صدقہ کیا کرنا یہ ساری چیزیں فرائض کے واجبات کا تذکرہ تو چکا ہے صدقہ خوب نفلی صدقات کرنا چونکہ ا کا, تو تزول خطیہ تا کماجت العلماء النار جس چونکہ صدق نفلی صدقہ انسان کے گناہوں کو جہنم کو اباد رحمت اللہ کے گذب اور غصے کو ویسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجا دیتا ہے اور یاد رکھنا وسلام ترجد کی نماز کتنے ہو گئے نفلی روزے نفلی صدقات نفلی نماز یعنی تحجد گداری دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو تحجد گدار بنا دے پھر آپ نے آج تلاوت کینوب ہو یادعون ربہم و خوفہم و تعمرہ و مما رضقناہم اس آیت میں تحجد کی اور نفلی صدقات کے فضل بیان کی پھر آپ نے فرمایا اچھا معاذ دوت ہو گئے نہیں جنت میں لے جانے والے پانچ عمال پھر ابواب الخیر تین عمال پھر الا اخبر و قبر اصل امر و امودہی و ذربت و سنامہی کیا تین باتیں اور بتا دو تج کے کتنی باتیں تین نمبر ایک راس امرے یہ اسلام جو دین آئے ہیں جنت میں لے جانے والے امال جو روز نماز حج زکت بتائے اس کا سر بتا دے راس راس سمجھتے ہو نا سر کی بڑی قدر قیمت ہے اس جسم کی اسی وقت تک قیمت ہے جب تک کہ سر جو جڑا ہوا ہے گردر مار دی گئی پھر مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے ساری قیمت کس کی ہے سر کی بتائیں راسل احمر یہ جو دن ہم لے کر کے آئے ہیں جنت میں لے جانے والا پہنچانے والا دن اس کا سر کیا ہے بتائیں وہ امود ہوں یا امود ہی اور اس کے ستون کیا ہے سمجھ رہے ہو نا امود یہ ستون کیا ہے نمبر تین اور اس کی سر بلندی کیا ہے چوٹی رسول سر بلندی کیا ہے ہم نے کہا بلایا رسول اللہ آنے فر رسول امر الاسلام اس کا سر کیا ہے اسلام کیا خیال ہے اور رسمی اسلام اسلام کے معنی کیا بتایا بیٹے یاد ہے اطاعت و فرما فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَلَمِينَ کہتے ہیں اطاعت و فرما کیا مطلب ہے اس دین کا سر یہ ایک انسان اپنا مزاد بنا لے کہ اللہ اس رسول کو جو حکم آیا کتاب سنت کا اس کے سامنے ہمیں گردن جھکا دینا اس پر عمل کرنا نہیں بھائی پردا کرتی ہوں تو اصل میں مجھے چکر آتا ہے کیا خیال ہے کیا کہ میری بہن پردہ کیا کرے اصل میں دل چاہتا ہے لیکن چکر آتا ہے اسی لیے پردہ نہیں اور کہہ دیا اس کو استعمال کرو ورنہ ہو چائنا والی بیماری آ جائے گی <laughs> تو مرد بھی رات کے بارہ بجے تک لگا کے گھومتا ہے اب سب کا چکر دور है? سارے پورے چائنا کی عورتوں کا اب سارا چکر ختم ہو گیا اللہ نے زبردستی نے کاب دیا دیکھا آپ نے میری بھائیو مزاج بن جائے کہ ہاں اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا جس کو کسی شاعر نے کہا مسبیر کھینچ وہ نقشہ کی جس میں یہ رسائی ہو ادھر تنوار کھینچی ہو ادھر گردن جھکائی ہو فلم یہ ہے جب تک و فرما برداری کا لا اس کے رسول کی فرما برداری کا جذبہ ہے تب تک سمجھ جاؤ کہ ہاں اسلام کا سر تمہارا اسلام کا سر اور جہاں و و فرما برداری کا اسلام کا انقیات کا قبول کا جہاں ہمارا جذبہ ختم ہو گیا تو سمجھاؤ سمجھ جاؤ اسلام تو ہے لیکن بغیر سر والا ہے اور جس کا سر جدا ہو جائے گائب ہو جائے اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوتی سمجھ گئے نا وہ عمود ہو اور اس کا سرا کیا ہے نماز ستون کھمبا کیا ہے اب اگر سے پہلے بات گزر چکی ہے اگر ستون نہ ہو تو چھت گئی آگے اللہ اکبر وزیر بتام ہی الہاد اور اس کی سر بلندی اللہ نے کس میں رکھی ہے جہاد کتنے ہو گئے سب پانچ تین تین کتنے ہو گئے گیارہ ہو گئے نا سب کچھ شہادتیں سے لے کر کے جہاد فی شبی اللہ تک اللہ دیا آخر میں فرمایا الا کا الا کلی اللہ اے یہ ساری چیزیں کب تجھے جنت میں لے جائیں اور کب جہنم سے یارہ بتا دی گئی ابھی کیا باقی ہے ان کی بھی قبولیت کی یہ کب تمہیں کام آئے گی بتاؤں بتائیں اس کے بعد کچھ باقی ہے ہمیں تو جنت میں جانا ہے جہنم سے بچنا ہے وہ بھی بتائیں آپ نے فرمایا زبان مبارک نکالی اور اپنی اگلی رکھے اور کف علیہ کلیسانت کف علیہ کا اپنی اس زبان کی حفاظت کر لو تبھی یہ سارے تو یہ جنت میں لے جائیں گے جہنم سے گے تنہ کہنا تھا تو اب تو صحاب کرام پریشان ہو گئے یا رسول اللہ زبان سے جو جملے نکلتے اس پر بھی ہماری پکڑ ہے اس پر بھی ہمیں ہماری گرفت ہے اللہ فرمایا سکیلت کا ام آز. محس تیری ماں تجھے غائب کرے تم نے زبان کا مسئلہ کیا سمجھا ہے سن لے وہ دل اکثر لوگ جن کو اودھا لٹا کر کے اور ٹانگے پکڑ کے گھسیٹ کے مل ملچہن میں ڈالا جائے گا ان میں سے اکثر کا گناہ کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ تعالی سے دعا کرو زبان کی حفاظت کی تو فکر سے فرمائے اور یہ حدیث بڑی اہم ہے اس پر جتنا چاہیں آپ درس دیں اور جتنا چاہیں آپ اس پر عمل کریں اور غیروں کو بتائیں